نحضره نستعينه نستوقعه ونوله نتوصل عليه ونرغب الله من جلول ينفسنا ومن سيئة عمالنا من لا دي الله فلا مضل له من يضل فلا هافي له ونشد الله وحضر لا شديد له ونشد أن محمد معظه ورسوله أما بعض ہمارا گیا دوستوں نے کرنا شروع کیا تھا اور کافی بات کہ ہدایت کی نظام اور ہدایت کی تحریک اور ہدایت کے پوسٹوں کو دلاتے ہوئے آج کا دھیان متائجیہ متائج کیا ہے تو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ متائج کیا ہونا چاہیے اور دنیا دار لوگوں نے مسائل کیا مقرر کیے ہوئے ہیں عام طور پر تاریخوں اور کوششوں میں سنگزار کا نتیجہ دنیا کے انسانوں میں مقرر کیا ہوا ہے اور اس میں ایسا ہم سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اصول حکومت حکومت کا حاصل ہو گیا برسات پورے بسائل بسائل کا بہت زیادہ ہوا تھا کھانے پینے کے پینے اور بہت زیادہ حکومت حاصل ہو جائے بسائل بہت زیادہ دو رات نہیں دو بجے کا میں بھی سمجھتے ہیں کچھ اور فوج فکر تو یہ کہتے قانون کی مزداری ہو امن و امان ہو لوگوں کے آپ میں بھائی چارہ ہو محبت ہو کچھ سکھ ہوں جو رشتے داری جنگین نہ ہو یعنی معاشرے میں ادارہ حکومت کے اور مال و دولت کے آفوز بھی معاشرے کے حالات آفیز رکھتے ہم یاد افلاستان میں روزگار ہوتی ہے وہ پتہ چیزیں گرین ہوتی ہوتا انسان کاگت تھا جو ہے یہ ہوا تھا اور ایک ساری مثالی ساری ساری کوشش اس دفتر اس پہ پہنچتی کی کی ہے کیا انسان وہاں کامیاب ہوا یا نہ ہوا تو ان میں کامیابی ہے آپ وقت اور اس کے لیے جس بات کو حل کرنے کی وہ دو کرتے ہیں وہ انسانوں کی تربیت, تربیت ہے سو متعدد تربیت انسانیت اس کا غور حصول حمت اس کا غور یہ تربیت انسانیت کیا دور کی جگہ انسان مطلب وجود نہ آیا ہے نہیں کی جگہ انسان وجود میں آیا ہے نہیں آیا کی جگہ وجود لائی ہے نہیں آئی کی جگہ حیا وجود ہے کہ نہیں ہے دنیا کی تحریروں کا درجار کا کافی مقصد ہے حصول زمت ہوتا ہے اور اب یار ہے سرستان کا جو مقبد تھا تر وہ تربیت انسانیت تر. ایک اس بات بار بار دیکھا جاتا ہے کہ انسانوں کی کتنی تربیت تھی تر. ان کے عقائد ان کے ان عبادات ان کے عمال ان کے معاملات ان کے اثرات ان, ان, ان, ان میں کتنی سبزی ہے اس لیے سواپ کرتے ہوتا وہاں بڑے آدمی کے نام سے جب پڑا ہو اور تو زمین پر جگتے ہوتے یہ بال کی نامت پڑی سکتی ہے اور جہاں گندگی بہتر نوکر پکڑ اٹھائے یہ بڑے آدمی کے نام سے بڑے جب کے ساتھ کسی غریب مسلمان کا پیر آ گیا اور اس کو جٹکا لگا مقدمہ دادر میں گیا اس نے کہا کیا ہوگا سر نے کہا یہ ہوگا تمہیں کھڑا کریں گے اور آدمی بتائیں گے پھڑ مارے گا تمہاری ناد تو کیا ہوتا یہ بات سردار کا اور تو باہر چلے گئے دوبارہ باہر چلے گئے شادی بجائے بڑی لگوں کو سمجھاؤ کہ واپس آیا گئے فی الحال میں دوبارہ آئے ہیں تو مل جانا چاہیے تھا تو میں آ جاؤں گا اگر خلیفہ گیا اپنی بیٹی کی شادی اس کا مل جائے تو فی الحال نے اس کا اور اس نے کہا وجہ سے اور یہ جو مانگ کرا دیکھے میں گا اس بات پر خریدو حکومت مجھے بیٹے مجھے خرید و خریدا بھائی یہ بات تو بچرے ہے اور کی ہے اور ہمیں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں اس کے بارے میں سے بات نہیں کر سکتا باقیوں تعلقات نے کیا کہ فور کر دیں گے اسلام کے ساتھ یہ آدمی واپس آیا ایک سمجھ میں رضی اللہ نے کہا کہ اس بات پر میں اس کے ساتھ جو ہے تو نہ کر بات کا میں کر سکا پروائی کرنا کر سکا کیوں میں نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کا ایک اہم بچے پڑھنے کے بعد اس کے اس کے بھی جان کر دیتے کیونکہ کہ ہمارے ہاں ایک آدمی کا سامنے یہ پوری اسموت سے زیادہ آپ ہے ایک آدمی جن سے ہو غرم زلیم صاحب دلیشن تھا اور وہ اپنی اوپر پڑھ کے تقسیم کر رکھ رہا دشکن تھا ہمارے علاقے کا ہمارے علاقے میں پلانا گہرے مسلم آئے ہوا ہے کہ جنگ کون آئے وہ ہے ایس پی آئے ہوئے اور کیسے طرح تقریبا کر کے کام کر کے لوگوں کو اپنی طرف بڑھنا کر دیا تو اگر نہ آئے تو تم نے کہا بھائی میرا تو پتا لکھنا ہے میں کیا کروں گا میں آپ دیکھ رہے ہاتھ میں ساتھ مضبوط ہے کیسے آ سکتا ہوں اس سے بڑی اور رول کی کہا میں تو بہت مزہ ہوں میں کیا کروں کہ بچوں کو خان میں گا کیا مزہ تھا میں تو بھروسے کیا مسئلہ ہے بزوری کھوں گا کہ لوگ کو مزہ آ رہے تھے میں اخبار آدمی تھا میری میں نے اطلاع کر دی تھی اب آپ کی بردیے میں کیا السلام علیکم جب گان کرچے پڑھنے کو کھایا مارا دیا دس سوچنا دیکھا سا مگر گزار کوئی بات منی شاعف یسوس بولن کیا جو بنی شاہی ہے ان کی شادی تکمبر کیا کر سکتے میں نے سوال کیا پیشہ گھروں سے جواب دیا کی ایسی تصویریں خیال کرنا کیسے آدمی کام کرنا کیوں کبھی طور پر جو طرف چلانا چلانا کیوں, وہ اپنی امر کو اس طریقے سے چلاتے تھے دنیا کے خودی لحاظ سے ایسے چلا کر ایسے امال سے گزار کر ان لوگ گزارتے تھے کہ ان کے دنیا میں خود سارے مفادات ان واقع ہو جاتے تھے اور سارے خطرات کو تک جاتے تھے اس کو کہتے ہیں کیا جو ہے مجھے ملزیاں ان کی اجازت ان جزیال خان کے رکھتے ہو کیا ہے وہ لوگوں کو چلانا ہے ایسے مال ایسے طریقے پر چلانا ایسے سر پر ایسی تصویر پر چلانا تو اس سے گزر کر اپنے دنیا جو پوری جان کو حاصل کر لے اور نقصانات سے بچ لے تو بابو زندگی کہا جو بھائی لکھو حکومت کا خلاون کو دینے کا کر لیتا اور اسلام میں آتا تو مارا کیونکہ بھائی گئے ہے تعلیمی کا اسلام میں آنا یہ حکومت سے آنا انسانی حکومت حکومت اور قربان حکومت حکومت اور قربان کرتی تو ہے یہ لوگ کہتے ہیں حکومت کہتے ہیں حکومت کہتے بہت زیادہ حکومت حاصل ہو جائے کہتے ہیں کہ بھی حاصل ہو جائے گی ہمارے ہاں ہم تو میں بجے ہوئے ڈھونڈتا میں جو تھا دوست میں یہ ہوا تھا میں لائٹ میں اس بار رواختر رہتے ہیں کے دار دنیا میں جو انسانوں کے لیے کرنا چاہتا تھا تو جلد ملی اور جو ہے تو اس اور جو ہے صبر بلی کا یہ سفار انسان کے اندر میں آئی اور جب انسان آتے ہیں ان کی ساری چیزیں درخت ہو ہیں ان کے بازار درخت ان کے حکومت دروپ ان کے گھریلو کلکات ان کے بازارو کلکات کی ہاتھ درخت کی بڑا جاتی ہے جس وقت ایکائی کی تربیت ہو جائے تو کل کی تربیت ہو جاتی ہے ہاں ابھی جو دماغ بدل رہی ہے وہ درست ہے اور دماغ جو ٹھیک ہے تو اسے ٹھیک لگنا ہے ٹھیک ادھر ہے لازا پوری نام کی تربیت ہو جاتی ہے ساری چیزیں درست ہو تربیت زیادہ روز ہے صرف اس لیے لڑک کے بعد نہیں ہوتے پنجاب میں فراز دان کی تربیت تربیت ہے اس میں انسان کی تربیت ہے اور اس کے بعد فلند آباد کو کہتے حلق اور تو حضور سرند کی زندگی میں دل بہت لڑک ہے اور سارا کے افراد ہو عمر بہادر رجحدہ کے میں بائیس لاکھ روپئے مینا اسمانے میں سات لاکھ روپئے اردری ضلع میں سو سا روپئے کوئی رہا ہے آگے آ کر لے تو اسی لاکھ پر بندی کا جماعت اسی لاکھ پر بندی اس میں کتنے صوبے ہیں کتنے گورنمنٹ سب ایسا جماعت لاکھ کے ساتھ ہے تو کوئی دس لاکھ روپئے پینتی ہے بڑی حسمت ہو گئی اور آج کچھ بھی دور سردان کے زمانے میں نہیں فاتا تندرستی اور مسئرات ختم ہو گئی اور بہرے باروکی میں اپنے باروک کے دور میں لوگ نہیں کرتے تھے کٹورے بھر کے پیمانے بھر کے نگر بھر کے دور میں پیستا تھا کہ لوگوں کو جلدی مال کے زندہ میں خراب ہو گئی ہے اور صرف نے کہ بیٹن مال کے ساتھ خراب نکالو اعلان کیا کہ بٹن مال میں مال رکھنے کی جگہ نہیں ہے زیادہ وطاس مال جو عبادت ہے خود نکالو اور خود تقسیم کرو حکومت کے پاس وقت نہیں ہے اور کے دور میں لطاس کے پیسے لے کے راجتا تھا کہ پاس دینے والا کوئی نیشہ اس میں آپ سے دیا کے نکاج نہیں گراور سروس نے فرمایا تھا کہ ایک عورت ہوگی جو نوجوان خوب دیورات لگی ہوئی کنالی سے چلے گی سے بدوشن بتایا وہاں تک جائے گی بدل گئی کے پاس گزرے گی ضوابط کرے گی اس پر کوئی اس کو کوئی, کوئی چڑی جاتے نہیں جب یہ بات آپ کو مار رہے تھے تو ابھی میں نے حاصل میں بیٹھے کتنے سال بیٹھے ہوئے تھا کہ جو راستہ بتا رہے ہیں یہ قبیلہ بنکیا پر ضرورت ہے قبیلہ بنکیا ہمارا قبیلہ ہے تو بازو کا قبیلہ ہے تو بتائیں کیا ہوگا ضرورت سوروں پر ڈاکا نکالی پہلے واقعی دورے فاروقی میں ہم نے سوروں کو دیکھا آج بھی ستر نوا سفر کیا اور اتنا ایک آدمی سے دور دراز کرایا تو میں بھاڑی بڑھا کے کام داری کیسا پایا ڈاکٹر کو میں نے رجح سے کبا کیا میں یہ سمجھتا رہا یہی میرا شہر ہے اور یہی میرے ہے اور سارے گھر میں رہنے جا رہے ویسی آسو جی بھائی چارے کے بارش میں اس میں <تصفح> مانگ <تصفح> ہوا <تصفح> ہے اور تو پھر بابر کہ پہلا ساری کشمیر کرنے کے بعد لوگوں میں چلا تو پھر ساتھ دینا میں غیر چلا تو مجھے سمجھانا کھڑا ہوا سلوار چلا ٹھیک ہے جب گھر چلا سلوار وہ خود نمبر پر آئے میرے نئے کپڑے پہنے لے تھے ایک آدمی خود سے سال کر مال میں سے ہمیں جو کپڑا ملا تھا سے تو آگے کچھ کپڑے نہیں بنتے کیسے کپڑا میں ملا تو آپ کو کیسے کپڑے بنائے بیٹا کہ ملا تھا ملا تھا میں نے آپ کا ایسے دیا تھا تب مجھے کپڑے بننا کر رہا ہے کہ مقابلے نہیں میں چاہیے چلطار چاہے اتنا جو دیا ہوا تو کیا واپس لے فاروق غریب بات مانے کر لے کہ وہ نہیں کہا مانے وہ کتاب نہیں رہا ہے رہا ہے میں کروں گا تو تو میرے سبحان اللہ ایک بوڑی سے سبھی عمر پہلے کا ٹھن ہے کیا عمر پردیش میں کیا ہوگا کہہ رہا ہے کہ بوڑھی تو یہ ماشل نے آزادی رائے آپ دور جو ہے شہر کا شکل لگاتے ہوئے جگہ کچھ آواز آ رہی تھی چلان لگا کے امریکہ گئے آپ نے شرارتی پکڑ لیے وہی سے کیا کر رہا ہے وہ میں نے سنا کی آپ نے شروع کیا بغیر داروز سے آئے ہیں برابر سر آئے ہیں آپ گھر لگا کر کسی بھی واپس سے آئے ہیں اور آپ نے سجیشن کیا تو لگائیے وہی تھوڑا تھوڑا باہر نکلا ہے کوئی گرفتاری نہیں کرائی یہ مریض آیا کرتا تھا ان کا بات سنتا تھا ان کی باتیں سنتا تھا سوچا کہ ہم نے تو پکڑ لیا بات کی چارہ بڑھ کے مارے اور آیا ہے آیا تو کیا کر کے قریب آئے کام نے کہا کہ میں نے تو بہت کروں گی اور میں نے توبہ کر لی تو آپ اپنا کام میرے قریب میں نے بھی کسی کو دیکھا آپ کے بارے میں کسی کو دیکھا صحیح ہے کہ اگر کام ہے یوروپ میں دشن آ رہے ہیں اور پیرو رہے ہیں کیوں کہ ہماری زمین جانکار ہے کہ وہاں لڑکی کو کوڑے مارے جب بھی کسی جگہ شریعت جانے کے اعلان ہوں گے خرید ابھی جو بھی پیدے پر کھڑے کر کے آپ کی باتوں کو سب کرے گا ہم کو اس کو پتا ہے کہ اگر اس شریت پر چل پڑا اس کا قانون ناصل ہو گیا ترقی اور روز اس کا ہے اور سوال سفائی میری ہے اس کو جانتا ہے تو ہمارے ساتھ یہاں جباب دیں کہ ہمیں یہاں بوندر نہیں ہوا رہا وہ ادھر جدھر ڈستا میں بنایا گیا ہے تو چل رہی تاریخ تو دیکھنا ہوتا ہے چلتا ہے جب کہ ابھی نظام تو آئی تو بھی نہیں ہوا قیمت بھی کر سکتے ہوتا ہے یہ کافر کی آپ کو دیکھا سکتا ہے سبن کافر کے میں ڈالے ہوئے اس کو روکتا ہوا چلے گا یہی تو خدا میڈیا کنفرم بیٹھے گی وہ سارے میڈیا جو جو سے جو تین کم ہی رہ جاتے اور وہ جب سمجھدار آدمی چڑھا ہے تو تجرب so, ہے نا سن Kyaan, بھی تو پرٹتا ہے غلطی سب کریں بادل کی بات ہوتی ہے کہ وہ دو تین جگہوں سے کمی رہ جاتی ہے اور تھوڑا پر کو پرکتا ہے تو کمی ایک روپئے بتا دیجیے تبدیلی آئی رائج بڑی حکومت اللہ لاکھ ہوا مافیا کی شد بھی کی ہوئی اخبار والی اس طرح مال کو خالی کر کے اپنے بارود بارولہ نے خالد مزید کہا کہ اس مال کو خالی کر کے وہ لگا ان جہاں کے پاس نہال کو خالی کر لیں تو دلیا کا لوگوں نے واپس تقسیم کیا کہ ہمیں کئی لوگوں کو توڑ رہا ہے لوگ بنتے کرنے کے لیے آئے خدا کے لئے آپ میں جائیں ہم نے اپنے آپ کو اور لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے اور کام کو زیادہ تقاضے ہے ہم اپنی بال جام رابط کو اپنی جگہ کو مال جان کو آپ کے ہاتھوں میں اپنے بادشاہوں سے زیادہ حفاظت میں پائے ہیں زیادہ ہم آپ کو کرتے ہیں تو یہ آپ جہاں سے بتا تھے کہ دنیا گراج ہمیں کے گراج سے وہ اپنا حضر نہ آئے کہ جن کی حیات جن کا حلم جن کے انصاف ان کا سبب اور میری جانچ مدخواست اور تاریخ میں سات بھی ہو کر لے کے کہ میں نے ایک بڑی اور کو دیکھا ابھی کنارے تھا اور میں نے کہا کہ کیا کروں گا صبح میں کیا جگہ صاف ہے پانی بھرا ہوا ہے اسے کھانے کا بندوبست ہے کیا دوسرے میں پہلے گیا پھر سارا کام ہوا دن میں اور پہلے گیا اس کون آتا ہے مجھے پہلے کرتا ہے تو میں کہ وہ امیر خلیبت اور خلیبت اللہ صلی اللہ, اللہ, اللہ خود تھے انہوں نے مجھ سے پہلے وہ سب کو صبح دوبہرے پھر مجھے خل کا کام کر رکھ دیا دیوز. تو ہے. یہ چیزیں آپ کو سی رکھتا ہے کا شوق پیدا کر محبت چاہیے محبت آئیں گے آپ اور زندگی کے لیے وہ رنگائی جی جس کے بارے تمہارے لکد کال تم سیر سور اردا ہے اس پر تم خزنہ تمہارے لیے اللہ کی کے لیے میں بہترین نمونہ ہوئی ہے اللہ روشنی سے پڑھائی